بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظمین لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے یوں چرو ن تدلو ملتی ہم لمل و تب کلچ ہم لرون س سو کر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 ومن الناس من يجادل في اللہ علم ويتبع كل اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیتان سرکش کی پیروی کرتے ہیں کتب ان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 اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضه ثم من مضه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ للعمر لِّكَي لَا يَعْلَمَ لِكَي لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدُ علم شيئا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 ذلك بما قدمت يداك وأن ليس بظلام اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھ انہیں آگے بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں الله مل سیا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 بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے خصمان ربهم قطعت لهم من يصب من فوق یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردیگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطا کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ما اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی مِن حدید اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے کل جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج تکلیف کی وجہ سے اس دو سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 اور خوبیوں والے مالک کی راہ بتائی گئی نسو سبیل مسجد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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ منها واطعم تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کی ایا میں معلوم میں مویشی چوپاوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاؤ تم تفثهم نذورهم بالبيت پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچل دور کریں اور منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طباف کریں ذلك ومن يعظم حرمات اللہ فهو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 تو بتوں کی پلیوی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو نف اللہ مشرقی نبی مشرق بل قرمین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 اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہے تعظیم کرے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری سے ہے منافع الى اجل مسمن ثم مَحِلُّهَا فی الْبَيْتِ چلاتی ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور زبا ہونا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَن سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسم عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بہی متلار فل کم وَاحِدٌ فل أَسْلِمُوا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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 فب جنوبل اپائے ملکان تشکر اور قربانی کی اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ مقرر کر دیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت ان کی قطار باندھ کر کھڑا رکھو اور ان پر اللہ کا نام لو پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور کراں سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو لئی تمہل دماً کم کد لکھو کم لبیر محد کم و وبشر المسی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 ان اللہ, لا يحب كل خوان اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے نہ شکرے کو دوست نہیں رکھتا ہوں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 وَلِلَّهِ <الْأُمُور> یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے وَإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نو کی قوم اور آد اور سموت کی قومیں بھی تو اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں قوم و ابراہیم قوم اور قوم ابراہیم اور قوم لوت بھی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 لکھن تم صحیح تم نال اوہ سہی افا ل چنانچے بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی سو وہ اپنی چھتوں کے وال گری پڑی ہیں اور بہت سے کوئیں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑی ہے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 وَإنَّ يَوْمًا عِند ربك كألف سنة ممّا تعدون اور یہ لوگ تم سے آزاد کے لیے جلدی کر رہی ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے وَكَأَيِّن مِّن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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے پیغمبر کہہ دو کے کہ لوگوں میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تو جو لوگ ایمان لائے اور کام بھی نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں میں اپنے خیال میں ہمیں آجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہل دو ہیں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 اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک بے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے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 كفروا لهم عذاب اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ضلیل کرنے والا عذاب ہوگا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 یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتی ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے بڑا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ ان لطیف خبیر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے میں برساتا ہے تو زمین سر ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے مَا الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ <الْحَمِيد> جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تجری عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 اور انسان تو بڑا نا شکرا ہے امت جعلنا من سکن فلا الامر الى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى کلال مستقی ہم نے ہر ایک امت کے لیے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 اللہ يحكم جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض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 مومنو رو کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاں پاؤ